جی بڑی راقيتم في اهم الذكر والله كثير العلم يكنوا واتهم الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبرو ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين اخرجوا من ديارهم وصروا ورئا مہی وقال احمدہ ونوصلی به علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا محمد و علی ال محمد و علیه یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اذا لقيتم فئة جس وقت تمہارا مقابلہ ہو جائے دشمن کی فوج کے ساتھ لکی تم جنگ میں مقابلہ کرنا عمل سامنے آنا فیطن دشمن کا ایک گرو فس بتو بس ثابت قدم رہو واسکر اللہ کثیرہ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو لالکم تفلقوم تاکہ تم ہو غز و بدر کے واقعات چل رہے ہیں اور اس سے پہلے آیات میں بھی ذکر ہوا تھا کہ جب مال غنیمت حاصل ہوا تو اس کو کس طرح تقسیم کرنا ہے اور اس سے پہلی والی آیات میں پوری تفصیل اس کی گزر چکی تھی چونکہ ہمارا درس لاسٹ ٹائم عالموں سے شروع ہوا تھا غنیمت کے احکام بیان ہوئے تھے تو اب بدر کے مزید تھوڑے سے واقعات اس میں بیان ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ آیات نازل ہوئی تھی اور اس میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یا ای النزینہ آمنو کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں قرآن کے مخاطب تو سارے لوگ ہیں لیکن جس وقت دین کا کوئی اہم تقاضہ ہوتا ہے تو پھر اس کے جو مخاطب ہوتے ہیں وہ پھر ایمان والے ہوتے ہیں اور یہ ایک ٹائٹل ہے اور پچھلے گرسوں میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ جس وقت یا یوہل لذین آمن کہا جاتا ہے تو بندے کو متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے الحمد للہ الز حدان عماقی حدان اللہ یہ اللّہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت, بہت بڑا احسان ہے کہ ایمان کا ٹائٹل ہمیں دیا ہے نہ ہو تو ہم سے بھی کتنے بڑے تا, تگڑے لوگ ہیں جو بتوں کو کوج رہے ہیں گائے کو پوج رہے ہیں دوسرے جانوروں کو پوج رہے ہیں اپنی خواہشات کو پوج رہے ہیں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے جب یہ جس ٹائٹل سے خطاب کیا جاتا ہے مسلمان کو تو اس وقت وہ اور بھی توجہ کے ساتھ اللہ کی بات سنیں تو کہا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اضاء قید المفید ہیں جس وقت دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے اور دشمن یہاں کچھ چیزیں آٹومیٹکلی انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہیں بٹوین دا لائنس کہ دشمن کون سا جو غیر مسلم و کافر ہوں مسلمان کا تو مسلمان کے ساتھ جھگڑے کا سوال ہی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے یہ فیت ان میں کافرتن یہ ہیڈن ہے چھپا ہوا ہے کہ کفر والے سے جواب کا مقابلہ ہو جائے فسبتوں فص فس ثابت کا ہم و بدر کے جو حالات تھے اس میں مسلمان بے سر و سامان ان کے پاس نہ اصل ہے اور وہ جنگ کی نیت سے بھی نہیں نکل آئے تھے وہ ایک قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ یہ ایک بڑے طاقتور گروہ کے ساتھ لڑے تاکہ حق غالب ہو جائے جس کو زندہ رہنا ہے زندہ رہے جس کو مٹنا ہے وہ مٹ جائے تو یہاں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فصل بتو ثابت قدم رہو کیونکہ جنگ میں ثابت قدم رہنا یہ فتح کی پہلی نشانی ہوتی اصلے کے زور پہ جنگ نہیں جیتی جاتی ہمیشہ جنگ جو ہے وہ ثابت قدمی پہ پہ جیتی جاتی ہے. جس طرح کہ حصور بکرہ میں وہ طلوع علیہ السلام کا اور اس کے لشکر کا ذکر تھا کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ربنا نفر غالین صبر وہ صبعت اقدام رہا بنسرنا علقوم کافی ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھو اور ہمیں دشمن کے اوپر فاتح دے دو یہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ بندہ میدان جنگ میں ثابت قدم رکھو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رسکر اللہ کا دوسرا حکم ان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد مانگو اللہ کا ذکر ان ان حالات میں بھی کہ جان پہ پڑی ہو تلواروں کے سائے میں آپ جی رہے ہوں ہر طرف تلواریں چل رہی ہوں نیزے چل رہے ہوں تیر چل رہے ہوں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کا کہا گیا ہے کہ ذکر کثیرہ قرآن میں کسی اور حکم کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ سیامن کثیرہ ٹھیک ہے یا سلاطن کثیرہ کہ آپ زیادہ نماز پڑھو زیادہ روزے رکھو لیکن ذکر کے لیے ہر جگہ یہ کہا گیا ہے کہ یو اللہ ذکر کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کا سلسکر اور ہر چیز کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی یاد کو قرار دیا ہے کہ عقیم صلاح ذکر نماز بھی قائم کرو تو میرے ذکر کے لیے اور وہ حج سے فیضہ فتم عرفات فضف اللہ کا ذکر ابا کو اور ذکر کہ عرفات سے جب بترو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تمہارے باو کرتے بلکہ اس بھی بڑھ کے کر لیا کر لیا کرو تو یہ ذکر ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے کی ضرورت ہے نہ قبل ڈائریکشن کی ضرورت ہے نہ کسی ہر وقت آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے اور جس وقت پھر آپ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں پھر اس پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہا ہو تو جو بندہ اللہ کی یاد میں ہو اور وہ اللہ کو یاد کر رہا ہو تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان حالات میں بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کر لیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور آپ کی طرف متوجہ ملے کیونکہ جو باقی غیر مسلم ہوتے ہیں وہ جنگوں میں بھی اپنے سلوگنس لگاتے ہیں جیسے عربوں کے مشہور شاعر جو پہلے گزرے ہیں ہونیزا وغیرہ وہ انترا تو وہ شاعری میں بھی کہا کرتے تھے کہ جس وقت جنگ میں نیزے چل رہے ہوتے ہیں اور نیزے لچک رہے ہوتے ہیں ٹوٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اے محبوب میں آپ کو یاد کرتا ہوں تو اس صورت میں بھی وہ اپنی محبوبوں کے وہ ترانے اور اس کی شان میں کسیدے پڑھتے تھے جنگ میں بھی لیکن مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تاکہ اللہ کی مدد آپ کی طرف متوجہ ہو اور ویسے بھی نعرے تکبیر لگاتے ہیں جب بھی کوئی حملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور ذکر سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق پر آپ جو بھی عمل کرتے ہیں یہ صرف نہیں کہ آپ شفان الحمد للہ کہیں ان کی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق جو بھی آپ عمل کرتے ہیں تو وہ سب اللہ تعالیٰ ذکر میں پہ شمار کرتے ہیں اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ عالم کی نیند جو ہے وہ عابد کی تمام رات کی عبادت سے بہتر ہے جب سنت کے مطابق بندہ سوئے گا تو اس کی نیند بھی عبادت ہو جائے گی ذکر ہو جائے گا تو یہی وہ تصوف کی اصلاح میں وہ کوف قلبی کہا جاتا ہے کہ ہر وقت آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ بھی آپ کو یاد کرتے رہیں اللہ گنتف ہوں تاکہ تم فلاح پاؤ ذکر ذکر اور ثابت قدمی سے کیونکہ ذکر کے لیے بھی ثابت قدمی چاہیے اور جہاد میں بھی, بھی ثابت قدمی چاہیے تو یہ فلاح کا ایک راستہ ہے اور اس کو فلاح کا مدار قرار دیا اللہ اور اعتعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول اگلا حکم یہ دیا جا رہا ہے جہاد کے احکام میں سے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول اللہ نے جو حکامات نازل کیے ہیں جو ان حالات میں جو جہاد کے احکامات ان سب کی تابداری کرو اور رسول کے امیر کی اطاعت کرو یعنی نبی کریم صُلیہ صلی السلم جو حکم کو دے ان کو پورا کرو امیر لشکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جہاد کے امیر بھی نبی کریم تھے نبی بھی تھے سب پور. تو جو حکم نبی کریم صاحب کو دے ان کو پورا کرو کیونکہ جہاں کہیں بھی امیر کی اطاعت نہیں ہوتی تو وہاں آپ دیکھیں کہ گرو الگ الگ ہو جاتے ہیں اپنی منوانی کرتے ہیں تو ان کو کبھی فتح نصیب نہیں ہوتی. اور ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ولا تنازع ہو آپس میں تنازع نہ کرو لڑائی نہ کرو جھگڑا نہ کرو آپس میں اختلاف نہ رکھو ایک ہوتی ہے اختلاف رائے وہ ہیومن نیچر ہے ہو جاتی ہے ایک بندہ دوسرے سے اختلاف رائے رکھتا ہے صحابہ میں بھی ہوا ٹھیک ہے تو کسی معاملے میں ابو بکر تو مرض میں ایک گورنر کے اس پہ اختلاف ہوا جس پہ سلح کیا ہے تناظر میں خلاطرف وسوات ومفو فسوت نبی تو اختلاف رائے اور چیز ہے اور اپنی رائے پہ ڈٹنا کہ پھر میری رائے صحیح ہے اور دوسرے کو اس کے لیے مجبور کرنا پھر سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اولا تنازعہ آپس میں تنازع نہ کرو آپس میں جھگڑا نہ کرو اور جب آپس میں جھگڑا ہوگا فتف شلو بس تم گھز ہو جاؤ گے نہ مرد ہو جاؤ گے فصل جیسے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ جیسے کسی کو فالج لگ جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا تو اس طریقے سے لڑائی جھگڑے سے آپس میں گز آ جاتی ہے وہ جو دشمن کے اوپر ایک ہیبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے و تضیہ بھری اور تمہاری ہوا جائے گی ہوا اکڑ جانے سے کیا مراد ہے کہ جو دشمن پوپر تمہارا روب ہے وہ ختم ہو جائے گا جس طرح مطلب ہے کہ ہوا جب چلتی ہے تو اپنی مرضی سے چلتی ہے اور ہر چیز کو اپنے حساب سے پتوں کو دوسرے چیزوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے تو اس طریقے سے یہاں مجازی طور پر ہوا اکٹ جانے سے مراد یہ ہے کہ تمہاری شان و شوکت قوت حکومت یہ ختم ہو جائے گی تمہارا روغ دب و دشمن کے اوپر ختم ہو جائے گا جس طرح اگر کسی کی آزاد حکومت ہو تو وہ اپنی مرضی سے احکام نافذ کر سکتا ہے لیکن جب حکومت ہی ختم ہو جائے شام و شوکت ہی ختم ہو جائے تو وہ احکامات پر نافذ نہیں کر سکتا تو یعنی تمہاری پوری قوت اور طاقت ختم ہو جائے گی اگر آپس میں نظا کرو گے لڑائی جھگڑا کرو گے اور پھر قرآن میں وہ پہلی بھی کہا ہے آل عمران میں ہے کہ وہ آپ سے مبل جمیہ اعلیٰ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تو فروغیں نہ ڈالو تو یہ آپس کے جو مسلمانوں کے جنگ جدال ہیں آپس کی جو لڑائیاں ہیں یہ مسلمان کو کمزور کرنے والی ہے اور ان کا روب دا دشمن کے اوپر ختم ہو جاتا ہے دیکھیں دو چار بھائی ہو گھر میں وہ اگر ایک ساتھ محبت سے رہتے ہیں تو جو محلے والے ہیں سب مطلب ہے کہ ان سے تو تھوڑا سا بچ کے رہتے ہیں لیکن اگر ان کے آپس میں اختلاف ہو جائے بھائی لڑنے لگے تو ہر کسی کی نظروں میں وہ حقیر ہو جاتے ہیں ذہین ہو جاتے ہیں اس طرح مسلمان تو ایک جسم کی مانے تھے تو سب کو کہا جا رہا ہے کہ آپس میں تناز نہ کرو تم بز دل ہو جاؤ گے دشمن کے مقابلے میں اور تمہاری جو روب گاب ہے ہوا جو ہے وہ اوپر جائے گی وس اور صبر کرو پھر صبر کا کہا جا رہا ہے کیونکہ جنگ کے حالات میں یا ویسے بھی حالات میں جب بھی مسلمانوں کا آپس میں معاملہ ہوگا اجتماعی زندگی ہوگی تو اس میں نامو نامناسب ناموافق حالات آتے ہیں کسی کی بات آپ کو اچھی نہیں لگی یا کچھ حالات ایسے ہیں کہ جس پہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اب جنگ میں کس کو تکلیف نہیں نہ کھانے پینے کی چیزیں ملے گی پراپر ٹائم پہ نہ کچھ اور سہولتیں ملے گی تو بندے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ صبر کرو ان حالات پہ بھی ٹھیک ہے نہ مسائد حالات پہ بھی دوسرے کی بات ماننے میں بھی آپ کو اپنے جذبات کی قربانی دینی ہوتی ہے تو اس پہ بھی صبر کرو ان اللہ حما صاحب بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ پھر اعنام کیا دیا کہ آپ اگر اپنی مرضی کو دبا لیتے ہیں ایک لارجر انٹرسٹ کی خاطر تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی ان اللہ عمر صاحب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ صبر کا پہلے بھی بتایا تھا کہ صبر کو وسیع مفہوم ہے صبر علی المکار جو نا مناسب ناموافق ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں ان سے صبر کرنا صبر الاطا اطاعت, اطاعت کے اوپر صبر کرنا کہ ایک نیک عمل ہے اس کو کرنا مسلسل کرنا اس کے لیے بھی ایک جد چاہیے تو اس کی بھی صبر کرنا کیونکہ صبر علی تعاع تو اس طرح مدد کے صبر کو مفہوم بھی بڑا وسیع ہے اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولا تکون كالذین اور نہ ہو جا ان لوگوں کی طرح خرجو من دیارہم جو نکلے اپنے گھروں سے بترانے حق کا انکار کرتے ہوئے وریا الناس اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ویسدونا السبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے والله بما يعملون محیط اور اللہ وہ جو عمل کرتے ہیں اس کا یہاں تک ہی ہوئے ہیں ان کو سب معلوم ہے اور اس کو گہرے ہوئے ہیں یہ آیت جس وقت ابو سفی یہ ابو صفیان نے اطلاع بھجوائی مکہ میں کہ مسلمان نکلے ہیں کا قافلے کو روکنے کے لیے اور اس میں بتایا تھا کہ سب مکہ والوں کی جو حصہ تھا وہ شامل تھا قافلے کا تجارت کے سامان تھا سب نے حصہ ڈالا ہوا تھا تو وہ لوگ ابو جہل لشکر لے کے نکلے لشکر لے کے نکلے اور ابو سفیان نے اس کو اطلاع بھی بھجوائی کہ اب قافلہ بچ گیا ہے آپ لوگ واپس جائیں لیکن وہ انتہائی تکبر میں تھا حق کا انکار کرنے والا تھا اور انتہائی غرور میں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اس کی بات چل رہی ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جا جو اپنے گھر سے نکلے حق کا انکار کرتے ہوئے وریا اناس اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ویسد الدون سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ان کا مقصد کیا تھا کہ وہاں جا کے بدر میں ہم پڑاؤ ڈالیں گے ان کو جب اطلاع مل بھی گئی کہ قافلہ بچ گیا ہے تو اس نے کہا نہیں ہم تو وہاں جائیں گے بدر میں پڑاؤ ڈالیں گے وہاں پہ ان کے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں بھی تھیں شراب کے مٹکے تھے اور جگہ جگہ پہ وہ جشن اور رقص کی محفل سے جاتے ہوئے جاتے تھے بہت تکبر میں عورت کا انکار کرنے والے اور اتنی عقل ان کی مت ماری گئی تھی کہ نکلنے سے پہلے خنکاب چلے گئے اور وہاں انہوں نے دعا کی یا اللہ ہمیں سے جو حق پہ ہے اس گروہ کو فتح دے تو اس وجہ سے وہ لمحہ کہتے ہیں کہ صرف اخلاص کا بھی نہیں ہے سیدھے راستہ بھی ہونا چاہیے مستغیم بھی ہونا چاہیے بعض وقت بندہ بڑی نکنیتی سے کام کرتے ہیں لیکن گناہ کا کام بڑے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوں تو ان کی مت ماری گئی تھی حق راستے سے ہٹی ہوئی تھے لیکن پھر بھی ان کے دل میں یہ تھا کہ شاید ہم حق پہ ہیں تو بتوں سے اور ان سے مر لے کہ انہوں نے وہ مدد مانگی لیکن اور کس لیے جا رہے تھے کہ وہاں پہ جا کے جشن منائیں گے اور ناچ گانے ہوں گے چند دن تاکہ مسلمانوں کو ختم کر کے اور ساری عربوں پہ ہمارا روب چھا جائے اس نیت سے یہ سارے نکلے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اس کا توڑ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم عمر کرتے اس کا احاطہ کی ہے جو تمہاری چالیں ہیں سب اللہ کو معلوم ہے اور اس کا احاطہ کی ہے وہ زی الحمد شیطان و ہوں اور یاد کرو وہ وقت جب مزین کیا ان کو شیطان نے ان کے اعمال کو جس وقت یہ نکلے اور اب سفیان نے اطلاع بھجوائی کہ اب وہ خریت ہو گئی ہے رک جاؤ تو یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا ہے عام لوگ جتے تو اس وقت یہ سوچنے لگے کیونکہ راستے میں اگر یہ جاتے تھے تو مکہ سے نکل کے جو سبربن ایریا تھا دیہاتی ایریا تھا ان میں بنی بکر بین کے نانا ایک قبیلہ رہتا تھا وہ بڑا قبیلہ تھا اور یہ قریشوں نے ان کے ایک بندے کو قتل کیا تھا ان کی آپس میں لڑائی چل رہی تھی. بنی بکر بین کے نانا کے ساتھ تو یہ سارے نکل رہے تھے مکہ سے جتنے بھی ان کے بہادر جوان تھے اور بچے بوڑھے اور عورتیں بھی ساتھ تھیں تو کچھ لوگ جو باقی رہ رہے تھے اور ان کے گھر وغیرہ تھے تو ان کو یہ خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نکلے بدر کے لیے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اور یہ جو بنی کے نانا ہے بنی بکر بن کے نانا یہ آ کے ہمارے گھروں پہ قبضہ کر لیں اور ہماری دشمنی ہے جو کچھ لوگ نہیں جا رہے تو ان کو قتل نہ کر دیں تو ان کو یہ تجبذ تھا تو ان حالات میں اس ذریعہ لحم الشیتان تو شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کیا اور کیا کہا وقال اللہ غالب لکم الوم میں ناس تو شیطان ایک سردار کی شکل میں ان کے پاس آیا بن مالک سوراکہ بن مالک بنی کہ نانا کا جو سردار تھا وہ ایک تگڑا بندہ تھا بہت ہی بہادر بندہ تھا تو اس کی شکل میں شیطان متشکل ہو کے ان کے پاس آ گیا اور ان کو تسلی دینے لگی تاکہ یہ اپنے منصوبے میں پیچھے اب نہ ہٹے اب جائیں وہاں پہ تو ان کو کہنے لگا شیطان سوراکہ بن مالک کی شکل میں آ کے کالا غالب رقم کہ آج کے دن تو تمہارے اوپر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا غلبہ تو آپ لوگوں کا ہے بس آپ نکلیں اور وہاں پہنچے لڑائی لڑیں تو آپ ہی غالب رہیں گے وہ ان جار النکم اور میں تمہارا نگہبان ہوں یعنی ہم سے ڈر رہے ہو نا کہ بنی کینانا ہم پہ حملہ نہ کر دیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں بنی کے نانا کے سردار تھے ہیڈ تھے تو اس کی شکل میں شیطان ان کے آئے اور ان کے اعمال کو جو یہ سوچ رہے تھے کہ اسلام کو مٹا دیں تو وہ مجم کیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ صحیح کر رہے ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں تو وہ سردار کی شکل میں ان کے پاس آئی فلم ترا عت الفاطہ نے پھر جس وقت دو گروہ آمنے سامنے ہوئے بدر پہنچے بڑی مستی کے ساتھ اور وہ حالات بیان کیے تھے کہ کس طرح مسلمان کس پوزیشن میں تھے اور کافر کس پوزیشن میں تھے قافلہ کہاں سے جا رہا تھا تو وہ لاس درس میں اس کی بات ہوئی تھی تو جب یہ وہاں پہ پہنچے اور جنگ شروع ہوئی تو اس وقت کیا ہوا فلما ترا عت الفطا نے جس وقت دو گروہ یعنی کافر اور مسلمان آپس میں آمنے سامنے ہوئے لڑائی شروع ہو گئی نہ کیسا الق یہ پیٹھ پیچھے بھاگ گیا جو سوراخ بن مالک تھے یہ پیٹ پیچھے بھاگ گیا. گیا اپنے ایڑیوں کے بل یہ سکتا ہوا واپس چلا گیا مڑ گیا اور کیا کہا وقالا اور اس نے کہا انی بری ہوں ان کو میں تم لوگوں سے بری ہوں بیزار ہوں کوئی تعلق نہیں میرا انی آرام آ ترون میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں انی اللہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں اللہ شدید اور اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے تو سراقہ بن مالک بھی بدر کے میدان میں موجود تھے اور ابو جہ جو سارے تھے تو ان کے ساتھ تھے لیکن جس وقت لڑائی شروع ہوئی تو لڑائی شروع ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچی اور جیسے پچھلی آئٹ میں گزر شکر تھا کہ ہزار فرشتوں سے مدد کریں گے پھر کہا گیا کہ تین ہزار فرشتوں سے مدد کریں گے مصب نشان زدہ نشان ان پہ لگے ہوئے ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور سارے وہ ابو وہ صدیق نے جوس کو روکا کہ اللہ کی مدد آ جائے گی بس زیادہ پریشان نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ پہ ایک ہزار فرشت کا لشکر جبیلہ علیہ وسلم لے کے آئے دوسرے ہاتھ پہ مکئی علیہ السلام ہزار فرشت و لشکر لے کے آئے اس رفیل علیہ السلام ہزار فرشت و لشکر لے کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابوں کو بھی تسلی دی جبریل علیہ السلام حضرت زبیر رضمن کی شکل میں آج زرد ہمامہ باندھا ہوا تھا کسی نے سفید امام باندھے ہوئے تھے فرشتوں میں تو مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے سارے فرشتے آ اور جب شیتاخ نے یہ دیکھا کہ ہم تو ان کی مدد کے गए فرشتے آ گئے تو نہ کسا لاکے بھاگ گیا ان سے حارث بن اشاب ایک ان کا سردار تھا کافروں کا بدر کے میدان میں اس کے ساتھ یہ قریب تھا اس نے ہاتھ ڈالا. یہ کا کہاں باغے جا رہے ہیں تو اس کو اس نے دھکا دیا مکہ مارا اور اس کو گرا دیا ٹھیک ہے اور کہا اِن آرام آ رہا ہوں کہ میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو آپ نہیں دیکھ رہا تو بھاگتا بھاگتا بھاگتا سمندر کی طرف گیا اور وہاں پہ اللہ کے سامنے منتیں کرنے لگا کہ اللہ آپ نے تو مجھے قیامتوں کی مہلت دی ہوئی ہے تو اپنی مہلت مجھ سے نہ ہٹا دوں اور آج کے دن مجھے ختم نہ کر دیں کیونکہ اس کو یہ ڈر لگا چونکہ یہ پریکٹیکلی اب نکل آیا تھا مسلمانوں کے خلاف اور جبری علی علیہ السلام اس کی طرف بڑھے تھے تو دیکھا تھا اس کو تو یہ بھاگ گیا کہ مجھے اب یہ علیہ السلام جو ہے وہ قتل نہ کر دے جنگ میں اس وجہ سے مطلب کہ اس نے اس سے ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگ گیا اور کہا انہیں آرام عالہ کر میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں اِنہی خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس کو یہ تھا کہ چونکہ میں واضح خلاف کر رہا ہوں تو اللہ اپنے مدعے کو اس کو کینسل نہ کر دے ایگریمنٹ کو نا جو اس کے ساتھ کیا تھا کہ مجھے قیامت مطلب کہ مہلت دیجیے تو میں اللہ سے ڈر رہا ہوں واللہ شدید العقاب اور اللہ تو بہت سخت عذاب دینے والا پھر اس کو یہ بھی تو پتہ تھا عالم تو تھے عابد بھی تھی عبادت بھی بڑی کی تھی علم بھی بہت تھا لیکن عاشق نہیں تھے اللہ کے تو ضلیل ہوا تھا تو اس کو یہ تو پتہ تھا کہ اللہ کا عذاب پر کتنا سخت اچھا تو پھر مطلب کہ جو حالات بنے وہاں بدر کے میدان میں الیٰے سے بنے کہ فرشتوں کی مدد آ گئی یہ بھاگ گیا اور پھر جس وقت آ, یعنی لڑائی چل رہی تھی تو مسلمان اگر کسی کافر کے اوپر ہاتھ اٹھاتے تھے تو ان سے پہلے فرشتے ان کا سرکل کر دیتے تھے ابو جہد جو اس بدر کے میدان میں مارا گیا اس کے جسم کے اوپر ایک تو وہ معوز اور معاذ نے ان کا گلا کاٹا تھا ان کو تیر مارے تھے اور ساتھ ان کے جسم کے اوپر کوڑوں کے نشان تھے وہ فرشتوں نے ان کے حضرت صاحب رضی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ گھوڑے کے اوپر ہے اور آسمان اور زمین کے درمیان محلق ہے اس نے میرے اوپر رسی ڈال دی اور مجھے باندھ دیا تو میں باندھ گیا رسیوں میں عبدالرحمٰن بنعوف گزر رہے تھے رضی النہ تو اس نے کہا اس کو کس نے باندھا ہے اس کو کس نے تو کوئی بتا نہیں رہتا کہ کس نے باندھے تو وہ اس کو پکڑ کے لے گئے اور مسلمانوں کے لشکر میں وہ جو یہ قیدی بن کے آئے تھے تو وہ سارے مطلب کہ نبی کریم سسلم نے فرمایا ان سے عبرمان بن اوف نے کس بیان کیا نبی کریم سسلم سے یہ ایسے ایسے مطلب کہ کس نے باندھا ہوا تھا تو نبی کریم اسلم نے فرمایا کہ اس کو فرشتوں نے باندھا ہوا تو فرشتوں کی ایسے مدد آئی ابوالوسف ایک چھوٹے سے قط کے صحابی تھے اور حضرت عباس صلی اللہ حجلم کے چچا تھے وہ بہت تگڑے اور طاقتور اور ہائٹ والے تھے تو اس کو اس نے پکڑ دیا اور کہہ دی بنا کے لے گئے وہ چھوٹے سے صحابی نے ابولیوسف ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کہا اس کو آپ پکڑ کے لے آئے ہیں اس نے کہا نہیں میرے ساتھ کوئی اور بندہ تھا جس کو میں جانتے نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے تھے جو مدد کے لیے آئے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد اتری اور یہ میدان جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا اور جس وقت یہ لوگ واپس چلے گئے تو سراکہ بن مالک جو قبیلے کے سردار تھا وہ ملا تو سب اس کو لام کرنے لگے کہ تو کیسے سردار ہے تو نے ہمارے ساتھ دھوکے کیے اس نے کہا مجھے کیا پتا اس نے کہا آپ آئے نہیں تھے کہ آپ جائیں اور کوئی آپ کے اوپر غالب نہیں آئے گا اس نے کہا میں تو آپ کے مشورے میں آیا ہی نہیں نہیں تم وہی نہیں ہو جو بدر میں ہمارے ساتھ گئے اور وہاں سے بھاگ گئے اور سارا کچھ اس میں تو بدر میں گیا ہی نہیں تو پھر جو مسلمان ہوئے ہیں اور ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کے ساتھ شیطان نے دھوکہ کیا ہے جو مسلمان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ شیطان نے اس طرح ان کو دھوکہ دیا تھا اور شیطان ہمیشہ دھوکہ دے کے چھوڑتا ہے جس وقت قیامت کے دن جو شیطان نے جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آتے ہم ضیف من العذاب پھر اس کو ڈبل عذاب دو کیونکہ اس نے ہمیں گمراہ کیا ہے تو شیطان کہے گا کہ فلاں علوم علوم و کہ تم مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو میں نے تو کوئی ہاتھ پکڑ کے آپ لوگوں کو گناہ نہیں کروائے تھے میں نے تو ایک آئیڈیا دیا تھا اور آپ لوگوں نے اس پہ عمل کیا آئیے چلا لیا تو یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے تو شیطان ہمیشہ ان نہ قید شیطان ضعیفہ شیطان کی جو مکر ہے اس کی جو چال ہے یہ ہمیشہ بہت ضعیف ہو گیا تھوڑا سا بندر ریزسٹنس دیکھا ہے گناہ کا وص کو سا اس کو فالو نہ کریں وہ دوسرا شبہ ڈالے گا دوسری طرف آپ کو دوسرے گناہ کی طرف لے جائے وہاں پہ بنا کر لیں تو پھر شیطان بھاگ جاتا ہے تھوڑا سا ثابت قدمی آپ دکھائیں اور اللہ کا ذکر کرے اللہ پہ اللہ اللّہ القلوب اور دل کو سکون اطمینان مل جاتا ہے اور شیطان جو ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس وقت بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے تو شیطان وہاں سے پھر بھاگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے اور قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے صلی اللہ تعالیٰ خیر فلقی محمد وادی وصدی اجمعین رحمتہ العالیٰ وہ دیکھا کہ عالم تو تھا عابد تو تھا عاشق نہیں تھا نا نہ اور یہ دیکھیں اس نے دو فکرے کہے میں تمہیں نظر نہیں آ رہی اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ سے ڈرتا تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہو یا حضرت طالبین وجید یا ان کے متعلق بات ہوتی ہے تو عام طور پر یعنی بچوں کو بتا رہا ہوں میں بھی میں نے بتائی ہے کانٹیکس کے لیے تو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادب کے ساتھ عام طور پر حضرت ابو سفیان کا بڑا جنگ و جدر رہا ہوا ہے اسی بارے میں جب لوگ بات کرتے ہیں تو دو زندگیاں جیسے پہلے کی بڑی اسلام کے خلاف پھر بھی پہلی والی لائف بیانٹے ہوئے جس میں عام طور پر ہم سارے ڈسکس کرتے ہیں جیسے بچے بھی آپ کو بنتا ہے پھر جو ہے اس ہوٹل پہ وہ ولی کم سے آپ کو بات کر رہے ہیں اس ہوٹل ان کو کس طرح سے یعنی ان کا نام لینا چاہیے یا دونوں صورتوں میں ایک جیسے لینا چاہیے اس میں ایسی تخصیص ہے دیکھیے اس میں تو الاسلامیہ دے ما قبل اسلام منہدم کر دیتے جو اس سے قبل جو بھی گناہ اسی سو سال کا کافر ہو وہ بس وہ تبدیل میں بھی ہم یہی کہتے ہیں نا کہ وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو وہ تھے ویشی تھے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے میسیجز بھیجے وہ قرآن کی آیات یہ آیات پڑھ کے بھیجی اس نے کہا نہیں میں یہ نہیں مانتا یہ ہو جائے گا پھر دوسری آیات بھیجی تو اس کو بھی اتنی زیادہ ٹائم مطلب کہ وہ کیا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں تو ابو سفیان علیہ الحمٰن ہو جس وقت اسلام نہیں لائے تھے ٹھیک ہے کافر تھے تو اس وقت بھی وہ ایک نیڈر لیڈر تھے جس طرح وہ جہر کے بارے میں میں نے کہا ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تو لڑائی جھگڑے نہ بکری اس کے ساتھ ان کا تھا لیکن بعد میں چونکہ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد ایک تو یہ شیعہ پروپیگنڈا ہے حضرت امی محب النّاء کے والد ہونے کی حیثیت سے کہ اس کی حیثیت کو کم کر رہے ہیں اور ایک جو حقیقت بات ہے نارمل بات ہے, اس نے اسلام کے لیے پھر کئی جہادوں میں حصہ لیا ٹھیک <تصحاب> ہے اور اس کی ایک جنگ میں آنکھ بھی شہید ہو گئی تھی اسلام کے لیے تو اگر اس کا کچھ وہ ہوتا مطلب تو تو تو اسلام کے لیے لڑتا یہ جو مسلمہ قذاب کے خلاف لڑائی تھی اس میں بھی چلا گیا تھا تو ہر جگہ پہ اس نے پھر کسی جہاد سے وہ پیچھے نہیں ہٹا اسلام کے لیے <تصحاب> تو ہاں تو uh, so اس, اس طرح ویشی کا بھی تھا ویشی نے وہ جو مسلم کزاب کو پھر قتل کیا تھا تو ان کے نام کے ساتھ ہم جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اہل سنت جمعہ یہ ہے کہ نام کے ساتھ ادب سے رضی اللہ الزول کہنا چاہیے کیونکہ وہ تو اس طرح تو مطلب ہے کہ سارے پہلے نام مسلم تھے نا صحابہ بعد میں سب مسلمان ہوئے ہیں تو سب کو رضی اللہ کو کہتے ہیں اور اس کو بھی یہ ٹائٹل ہے کہ رضی اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہاں جی تو, تو کیونکہ مطلب ہے کہ بعد میں تو صحابی ہے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی پہلے تو مسلمان نہیں تھے تو بعد میں مسلمان تمہر پہلے مسلمان نہیں تھے میں نبی کو قتل کرنے آ رہے تو سب کے ساتھ اسلام نہیں لائے تھے